انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ کسی اہل کتاب سے نکاح کرنا کیسا ہے اور لوگ آج کل کے نوجوان کوٹ کچہری میں نکاح کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اہل کتاب ہر چند کے اہل کتاب سے نکاح جائز مگر اس میں چند قیود ایسی خاتون اہل کتاب جو شریف ہو گناہوں میں ملوث نہ ہو بدکاری میں ملوث نہ ہو ایسے سے اگر نکاح کیا جائے اور وہ اگر اپنا مذہب یہود اور نصارہ کا نہ چھوڑے تو یہ نہیں کہ اس سے شادی کی جائے بلکہ کوئی شادی کر لے تو نکاح جائے لیکن علماء نے چند قید لگائی سب سے پہلے تو وہ مذہب تو نہ بدلے لیکن کسی بدکاری میں نہ ہو شریف النفس ہو ایسے سے نکاح کیا جائے اب آج کل امریکہ یورپ کوئی ایسی خاتون ملے گی کہ چلو ہو تو مذہب عیسائی پر لیکن وہ سارے بلاؤں سے محفوظ ہو ساری برائیوں سے محفوظ ہو ایسی کوئی آپ کو نہیں ملے گی ایک بار دوسری ہلاکت سنیے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کے ہلاکت کسی نے نکاح کر لیا نکاح کرنے کے بعد وہاں میاں کو تو فرصت ہے نہیں ساری اولاد کی نگرانی کون کرے گی ماں کرے گی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا اگر وہ یہودی ہے اپنے بچوں کو اتوار کے دن کلیسا لے جائے گی اگر وہ عیسائی ہے تو اپنے بچوں کو وہ گرجا لے جائے گی اب آپ بتائیے آپ کا اثر تو اسے مرتب نہیں ہو ماں کا اثر مرتب ہوا اور بچے ماں کی زیادہ سنتے ماں جو ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ کا اگر بچے یہودی اور عیسائی بن گئے تو کیا کمایا آپ نے خالی اگر شادی جائز ہونے سے تو سارے معاملہ جائز نہیں آپ نے کیا کمایا بلکہ کھویا زیادہ ابھی بتاتا ہوں میں اس امریکہ کے دورے پر ایک شخص نے وہاں سب سے پہلی بات یہ سنی کہ بیوی بی کی بات مانی جاتی شور کی نہیں مانی جائے گی جی ہاں یہ وہاں کا قانون ہے سارے یوروپ امریکہ کا کہ ساری بالادستی جو انہوں نے عورتوں کو دی ہوئی. ایک شخص نے اس کی کر دی ایک شخص نے عیسائی عورت سے شادی کی شادی کرنے کے بعد مسلمان مسلمان رہا عیسائی عیسائی رہا جب اس کا انتقال ہوا تو بیوی نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے شوہر کو عیسائی قبرستان میں دفن کروں گی کوئی مولوی اپنی مسجد نہ لے جائے نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی نہ ہمارے مذہب کے مطابق غسل ہوگا اس کی میت کو ہمیں دیا جائے اور اس کے بعد وہاں کا قانون یہ کہتا کہ بیوی اگر یہ کہے عیسائی ہو کہ میں اسے عیسائی یا یہودی یہودی قبرستان میں دفن کروں نہ اس کی نماز جنازہ ہو نہ سنت کے مطابق غسل نہ کفن ہو تو ایک کیس ایسا یوسٹن میں ہوا کہ بیوی نے اپنے شوہر کی لاش مانگ لی اور نہ اسے غسل دیا گیا نہ نماز پڑھائی گئی اور اس نے عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین عیسائی کے قبرستان میں کی آپ نے کہا خالی جائز ہو جانا یہ اور بات لیکن اس کی ہلاکتیں کتنی ہیں اس کا اب اندازہ لگائیے کہ وہ غسل غسل میت اس سے بھی محروم رہا کفن سے بھی محروم رہا اور آدمی کا دنیا سے جانے میں مخفرت کا آخری سامان نماز جنازہ سرکار کا ارشاد کسی کے نماز جنازہ میں چالیس آدمی ہوں تو اس کی مقفرت ہو جاتی ہے کیوں مقفرت ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے فرم جب چالیس مومن جمع ہو جائیں تو اس میں ایک اللہ کا دو ضرور ہوتا ہے چالیس آدمی مسلمان جمع ہو جائیں اس میں ایک اللہ کا ولی ایک اللہ کا دو ضرور ہوتا اب بتائیے عیسائیت کی عیسائی اور یہودی بیوی نے آپ کے ساتھ کیا, کیا کہ آپ کو تو تدفین بھی نہیں ملی کفن بھی نہیں ملا نماز جنازہ بھی نہیں یہ کتنی ہلاکتیں اس کے بعد سب سے ذہن یہ کہ وہ بالکل ایک طرح سے اس کو میں یوں سمجھا دوں آپ کے لیے کہ متقی پرہیزگار ہو سارے معاملات سے بچی ہوئی ہو اور ہو عیسائی اس سے نکاح جائے مگر یہ ہلاکتیں یہ آپ کے سامنے پھر میں نے کیا کہ یا کچھ بڑے حضرات کو ان سے میں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ کوئی یہاں مسلم سوسائٹی یہ فائٹ کرے کوٹ اور کچہری میں ہرچن کے اس کی بیوی یہودی ہو یا نسرانی ہو لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے کوٹ اس بات کی ہمیں اجازت دے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان اپنے مذہب کے مطابق اس کی تقفین کریں اپنے مذہب کے مطابق اسے غسل دیں اور اپنے مسلمان قبرستان میں اسے دفن کریں یہ جب ہوگا کہ جب وہاں قانون میں کوئی تبدیلی کی جائے یا کم سے کم اتنی عقل تو کسی کو ہوتی نہیں یا کم سے کم وہ یہ کرے کہ عیسائی یہودی سے اگر شادی کر لے تو کورٹ میں جا کر بیان ریکارڈ کرا دے اور اس کی کاپی اپنے کسی عزیز کو دے دے کہ میرا جب انتقال ہوگا تو نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے مسلمانوں کے تیرے تجویز و تکفین ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے پہلے سے کوئی بیان دے کر کوئی سارٹیفکیٹ ریکارڈ کرا دے تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ کام آئے ایک بار دوسری بات آپ سنیے بنیادی بہت سے عیسائی یہودی یورپ میں یورپ میں یہ بلا جو ہے بہت زیادہ ہے. یورپ کے یہودی اور عیسائی برائے نام ہے صرف کے سب کے سب لا دین اپنے آپ کو دیندار کہلوانا یہ ان کے نزدیک توہین ہے اور یہ فیشن کے خلاف یعنی اللہ کو نہیں مان اگر ایسا آدمی برائے نام عیسائی یہودی کہلائے اور ہو دہریا تو اب دہریت اگر اس میں آ جائے تو ایسے شخص نکا جائے جن عورت سے ایک بات اور سنی عورت کو تو لا سکتے ہیں آپ نکاح کرنے کے لیے مگر اس کا دوسرا رد عمل امریکہ اور یورپ میں یہ ہوا کہ ہماری مسلمان بچیاں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھاگ گئیں ان سے نکاح کر لیا اور ان کے یہ قانون نہیں میاں بیوی دونوں کوٹ میں کھڑے ہو جائیں ان کا نکاح ہو جائے گا اب بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن عورتوں نے بچیوں نے سکھوں سے نکاح کر لیے انگریزوں سے نکاح کر لیے یہودیوں سے نکاح کر لیے یہ بلا ایک ہی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف ان بلاؤں کو کیسے روکا جائے اور علما فرماتے جب آدمی اپنے مذہبی خطرات کو یہ محسوس کرے تو ایسے شہر اور دیار کو دارالحرب کہتے ہیں اور ایسے دارالحرب سے ہجرت واجب ہے اگر دیکھ رہا کہ دین اس کا محفوظ نہیں ہے اس کے بال بچے محفوظ نہیں ہیں خواتین محفوظ نہیں ہیں تو ایسے دیار سے اس کو ہجرت کر لینی چاہیے یہ سب وہاں کی بلائیں ہیں جن کے متعلق لوگ جب لائن میں بیٹھتے ہیں تو درو شریف پڑھتے ہیں کہ ویزا مل جائے جس آدمی کو دیکھیں کہا مولانا دعا کیجئے کیا مسئلہ ہے گرین کارڈ مل جائے مولانا دعا کیجئے پاسپورٹ کا مسئلہ پروسیس میں ہے دعا کیجئے امریکی پاسپورٹ مل جائے یہ وہ خواہشات ہیں جن کے لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں اور تصبی پھیرتے ہیں تو ضرورتن آپ اگر جائیں ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ آ جائیں یہ سارے شہر رہنے کے اور اپنے بال بچوں کو پالنے والے نہیں آپ پاکستانی مسلمان آپ خود بچ جائیں گے بلکہ ہم نے دینی کو دیکھا بگڑ کر ان کے بچوں کو آپ بچا لیں گے جی, آپ کا اثر تھوڑا بچوں پہ آ جائیں تیسری یا چوتھی نسل کو آپ کیسے بچائیں گے تیسری چوتھی نسل کو آپ نہیں بچا سکتے اور یہ سن لے بات امریکہ کینیڈا یورپ جو بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے بظاہر تو آپ سے پیدا ہوا مگر وہ آپ کا بچہ نہیں وہ امریکہ کا بچہ اور کیجیے آپ وہ یورپ کا بچہ وہ کینیڈا کا آپ کا بچہ نہیں کیوں ہیں مثلا ایک فیملی یہاں آئی جن کو میں جانتا ہوں یہاں جب آئے تو آدھی ہیں آپ امریکہ اور یورپ میں رہنے یہاں جب بچے آتے ہیں تو کہتے ہیں؟ یہ بتی کیوں جاتی کیوں ان کے سمجھ میں نہیں آتی یہ پانی کیوں جمع ہے یہ مکھیوں کیوں بھن گیا یہ مچھر کیوں کاٹتے نتیجہ کیا ہے ایک فیملی میں بچے جوان تھے اور بہت تیز ہوتے ہیں امریکہ کے پڑھے لکھے انہوں نے اپنے والدین کو کہ وہ یہاں رہے بل جبر اپنی اولاد کو رکھا تھا کہ آگے نسل جو ہے نہ بگڑے انہوں نے امریکن ایمبیسی فون کر دیا چونکہ بیٹا اور بیٹی جو امریکہ میں پیدا وہ امریکن ہوتا اس لیے انہوں نے فون کر دیا ایمبیسی سے گاڑی آئی اور ان کی اولاد کو لے گئے اور لے جانے کے بعد سیدھا امریکہ بھیج دیا اب ہاتھ مسل سے رہ گئے سوائے اس کے, کے دوبارہ پھر آپ امریکہ جائیں اپنے بالبوں حفاظت کے لیے یہ صورت ہے تو یہ وہ شہر ہیں جو مستقل رہنے کے نہیں ہیں یہ میرا مشورہ ہے اب سوچ لیجئے کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ آپ سمجھ لیجئے اور کوئی سا پوچھنا چاہیں